بالک الملک نے انسان کو پیدا کیا تو مختلف صلاحیتیں اس کے اندر رکھی محبت بھی رکھی غصہ بھی رکھا اگر محبت انسان کے اندر نہ رکھی ہوگی تو کوئی ماں اپنے بیٹے کو اور بیٹے کو دودھ نہ ملے لیکن اس محبت کو سمراور بنانے کے لیے اور بیلنس کرنے کے لیے اللہ نے شریعت اتارا غصہ بھی انسان میں رکھا لیکن اس غصے کا صحیح استعمال بتانے کے لیے اللہ نے شریعت کو نازک اور ساتھ یہ بنایا ذات کے لیے غصہ معاف کرنا چاہیے رب تعالی کے لیے غصہ کرنا یہ عین عبادت ہے یہی وہ مومن کی خیرت ہے جس کے ساتھ وہ اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے جب وہ رب کی رضا کے لیے غصہ ہے. اگر یہ غصہ نہ ہو تو جو رب کی رضا کے لیے ہے تو سرتاج رسول نے چھیاسی جنگیں لڑی چھپن جنگوں میں آپ خود شریک ہوئے بکیا جنگوں میں آپ نے صحابہ کرام کو اپنی طرف سے بھجوایا ان جنگوں میں شامل ہونے والے کبھی شامل نہ ہو جا ہی اللہ ہی حق جہادی اللہ خلا میں جہاد کرو جو جہاد کا حق جہاد کس کو کہتے ہیں دزلجہ دن المسلم فی قیال الک ولبا ولمرت تین لیکن القلی مت اللہ ہی مسلمان کافروں کو باغیوں کو مرتد ہونے والوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے جب فکری قولی، عملی مالی ہر قسم کی کوشش کو دھوئے کار لاتے ہیں اس کو جہاد شہید نے وہاں بھی پوچھے بل ربی اللہ تعالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں رب الامر الاسلام اسلم سنامیل جی ہاں زندگی کا اصل کام اصل دستور وہ اللہ نے اس نام کے نام سے نازل کیا دین کے نام سے مجھے اور آپ کو ایک آئین اور دستور اس دین اسلام کا سطول نماز و ذروۃ سنامہ الجهاد اور اسلام کی کوہان اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کی زبان سے بیان کروایا ہے بنایا ہے تو کس کو جہاد کو بنائے۔ ابا جبن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہدوا فی اللہ جاہدو فی سبیل اللہ اللہ کی رحم جہاد کرو فَإِنَّ الْجِحَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ باب من ابواب الجنہ يُنجِ اللَّهُ بِهِ الْحَمَّ وَالْغَمُ جہاد جنب کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور اس کے ذریعے رب تعالیٰ جو اس کو اختیار کرتا ہے اس کے ہم اور غم اور فکروں کو دور کروانے دنیا کی مصیبتوں موسیق سے چھٹکارا سلو ابو رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سیاحت الجہ رقی سمی شوق ہے شوق ہے سیر و سیاحت کا اسلام کی سیاحت یہ اللہ کی راہ میں جہادی دشمن کی ملاقات کی تمنا نہ کیا کرو اللہ سے آفیت مانگا کروی تم پس اور اگر ایسا موقع مل جاتا ہے کہ دشمن اگر باس نہیں آتا پھر ڈٹ جاؤ اس کو سبق سکھاؤ ان تحت کا سیو اور ساتھ اس بات پہ یقین کر لو کہ اللہ نے جنت تلواروں کی سائے تلے رکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی سوال کرتے اللہ کے پیارے بیگم پر سب سے پیارا عمل اللہ کے نزدیک کون دلہ اللہ پر ایمان پوچھا پھر کون سا والدین کے ساتھ خوش سلوک کر پھر پوچھا پھر کون سا جہاد بیچ میں ایمان کے بعد والدین کے ساتھ خوش نے سلوک کو نیکی اور خیر کرنے کے بعد سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک ہے وہ اللہ کی راہ میں جے آ گئی پانچویں بات سے آپ بھی سوال کرتے ہیں ایو ناس افضل اللہ کے پیارے بیگمبر کائنات میں افضل کون ہے عالم یو جہید سب سے افسلیت کا حامل وہ ہے جو ایمان والا ہے ایمان لانے کے بعد اپنے نفس سے اور اپنے مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے رب جالا وسلم سے سوال کرنے والے نے ایک چھٹا سوال کیا اور پوچھا دلہ عجیل الجہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو جہاد جیسا ہو میں نہیں پاتا ولا چلو وتصوم ولا والا قال فمن تو ذلك ہے مجھے یہ بتاؤ اگر ایک مجاہد جہاد کے لیے نکلے اور تم مسجد میں داخل ہو جاؤ ساری زندگی قیام کرو کوئی رات بھی قیام میں ناغا نہ ہو ساری زندگی روزہ رکھو اور کبھی بھی تم ناغا نہ کرو تو صحابی نے سوال کیا تھا نہیں اس ایسا کون طاقت رکھ سکتا ہے فرمایا پھر جہاد کے برابر بھی اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رباط يوم و لیلہ رباط يوم و لیلہ خیر من رات و وق ایک مہینہ روزہ ایک مہینہ قیام کرنا اس سے افضل ہے کہ انسان اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے ایک دن یا ایک رات سرحد پہ پہرہ دیتا لبو دعا تم کی شبیر دنیا وہ نہ پی ہا لا ایک دن کا پہلا پہر یہ دوسرا پہر رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے علائی کلی اللہ کے لیے جب اللہ کی میں نکلتا ہے یہ دنیا و نہ ہے جو کچھ دنیا میں ہے اس سے اللہ کے ہاں بہت اور صحیح جناب وہ کہا کرتے تھے کے سامنے کھڑے ہو کر للت القدر میں قیام کرنا اس سے بہتر ایک گھڑی اللہ جل جلال کے دین کی سربلندی کے لیے پہرا دینا اور کھڑے ہونا یہ سبحاں اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تصدیقات کی دلیل دکھائی دلم یغصو ولم يحدث به نفسه مات على من نفاق صحیح مسلم کی روایت ہے جو شخص نہ تو جہاد کرتا ہے اور نہ ہی جہاد کی اس کے کی دل میں نیت ہے یہ مر جائے تو یہ منافق کی موت ملے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جدا یا تم بلین وہ افط تم از نہ تم وہ لا الى اگر تم نے سودی کاروبار شروع کر دیے گائے کی د کو پکڑنا تمہیں جانور مویشی اچھے لگنے لگ گئے اور کھیتی باڑی سے تم راضی ہو گئے اور تم نے جہاد کو چھوڑ دیا سَلَّفَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ زُلَّ ثُمْ بِاللَّعَيْسِ الزِلَّةِ مُسْلَّةِ كَرِيْهِ لا ينجعه حتى ترجع إلى دينكم وفي رواية أخرى حتى ترجع حتى تراجع إلى دينكم اس وقت تک یہ ذریعت اور رسوائی تم سے ہٹائی نہیں جائے گی جب تک تم اپنے دین کی طرف پلٹ کے نہیں آ جاتے یہاں رب تعالی کے پیغمبر نے دین کی بات کہتی اور چھوڑا کیا تھا جہاد گویا کہ جہاد کو دین کر آپ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا اللہ روایت کرتے ہیں من النار دو گرو جن کو ہم کالا جہنم کی آگ سے بچائیں گے صابت وسلم ایک وہ جو ہند کے ساتھ میں شریک ہوگا اور دوسرا وہ ایسا بہو گروہ جو عیسا علیہ سلاد وسلام کے ساتھ ہوگا جب وہ آسمان سے اتارے جائیں گے اور جب تجال کو مارا جائے گا اور صلیب کو توڑا جائے گا خجیر کو مار دیا جائے گا اور اللہ حضر جلال پھر کائنات عدل کو قائم کریں گے مہدی علیہ سلاد والسلام بھی ان کا ظہور ہوگا اللہ ایک ہی رات میں وہ دنیا میں ظاہر ہوں گے اور پوری دنیا میں پھر عدل ہی نظر وسلم نے ان فضیلتوں کے بعد یہ بھی بتایا کہ جہاد کیوں کرتے ہیں پرانی مجید اور احادیث کی روشنی میں سمجھیے جہاد کا پہلا مقصد اللہ کا دین بلند ہو پرانی مجید میں اللہ پر باتیں کن تین سلا دو اور جہاد کرو جتا کہ فتنہ فتن نہ ہو جائے فتنے سے مراد کیا ہے والفتنة اشد من القتل شرک یہ قتل سے بھی زیادہ ہے جہاد کا دوسرا مقصد نصر المظلومی جہاں اللہ تعالی کی دین کی سربلندی کے لئے جہاد یہ پہلا مقصد ہے اس لئے صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رج رو ایک بندہ کے لیے صرف لڑتا ہے کہ مال ہاتھ لگ جائے ورج رویو قاتل ایک آدمی اس لیے جہاد کرتا ہے کہ اس کے تذکرے عام ہو جائے ورج رو یو قاتل اور تیسرا اس لیے لڑتا ہے کہ اس کا نام اور اس کا مقام بلند ہو لوگ دیکھیں کیسے کمال کا انسان ہے ومن کون ہے ان میں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا آپ نے برمایا چلی نا تو یہ تینوں ہی اللہ کی راہ میں نہیں اللہ کی راہ میں جہاد وہ کرتا ہے جو رب ڈالا کے دین کی سر بلندی کرے لڑ دوسرا مقصد نصر المظلومین مظلوم لوگوں کی مدد کرنا یہ بھی ایک مسلمان کی ذمہ داری ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والعبدان الذين يقولون ربنا اغفر لنا نوسی تم اللہ کی رامی جی ہاتھ کیوں نہیں کرتے کتنے مرد ہیں عورتیں ہیں بچے ہیں وہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں تو دنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها الا الا الظالم دستی سے ہمیں نکال دے صبح و شام جن کی انکھوں کے سامنے ان کے لاشے تڑپتے نظر آتے ہیں جن کے جگر گوشوں کو کس طرح ذبح کر دیا جاتا ہے یہ دوسرا مقصد ہے جہاد کا کہ مظلوم کی مدد کرنا حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا وہ سوال کرتا رہا ایک کوڑا باقی رہ گیا جب ایک کوڑا اسے قبر میں مارا گیا اس کی قبر آگ سے پھر گئی وہ پوچھتا ہے مجھے کس وجہ سے مارا ہے تم نے جواب ملا انکا صلیت صلات بغیر تحور ومرات بمغلوم فلم تنصر ہو تُو ایک نماز بغیر حضور کے پڑھی اور تیرے سامنے ظلم ہوتا تھا تم نے کبھی ظلم سے روکا تیسرا مقصد رب العدوان کافر اگر مسلمان پہ ظلم کرتا ہے اس کا بدلہ چکانہوں سے جی کم سا تئی بھی مسلم چالئی تم نمو نموت اگر کافر زیادتی کرتا ہے تو اس کی زیادتی کا بدلہ اسے چکھانا پڑے اور چوتھا نقشہ اگر مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے قتل کیا گیا ہے اس کا احساس لینے کے لیے بھی چھ لگ سایا تم قصاص میں تمہاری زندگی احساس میں تمہاری زندگی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا پتہ چلا کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے بیٹھ کے چودہ سو صحابہ کی بیت بھی کس بات پر کہ سعید عثمان کا بدلہ لیں گے جہاد کا ایک مقصد ہے مسلمان جو شہید کر دیے گئے ان کا کساف لینا پانچواں مقصد جس طرح انہوں نے تمہیں نکال دیا تمہارے گھروں سے تمہیں اپنے گھروں میں واپس جانا ہے وہ قبضے چھڑانے ہیں قرآن کہتا ہے ہم کیوں نہ جہاد کریں ہمیں ہماری اولادوں کو انہوں نے گھر سے نکال دیا اور ہمیں کس طرح سعودیں برداشت کرنی پڑی یہ کشمیر یہ برنا یہ بہار یہ گاشدر یہ پیرس یہ بلگاریا یہ قبرست یہ ترکستان روسی ہے یہ فرانسیسی توکستان ہے یہ پیرس کا علاقہ یہ حیدرآباد یہ سب مسلمانوں کے علاقے تھے آج مسلمانوں کے اندر دین کی تڑپ اور وہ حمایت کم ہوئی آج مسلمان نہیں کافر وہاں مسلمانوں کی قتل کی پلاننگز کرتے ہیں اور شریعت کا یہ مقصد ہے کہ اگر مسلمانوں کو کسی نے مارا ہو اور قبضہ کیا ہو قبضہ چھڑانے کے لیے بھی جہاد کیا ہے چھٹا مقصد پرانی مجید نے بیان کیا ہے اگر تم سے کسی نے معاہدہ کیا ہے کافر معاہدے کو توڑ دے تو اس کو سبق سکھانے کے لیے بھی جہاد ہوتا ہے تنوق نخوا ان دونوں قبیلوں نے یہودیوں کے مسلمانوں سے معاہدہ کیا لیا صلاح دہیہ کا معاہدہ توڑ دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو جلا وطن کر دیا اور یہی وہ ایک حقیقت تھی جنگ کے بوتا ہو تو اسی بنیاد پہ وہ <الْكُفر> اگر تمہارے عہد و پیمان کا خیال کافر نہیں کرتے تو تم بھی ان کے عہد و پیمان کا خیال نہ کرو لگا سو ان سے کہو جاؤ تم نہیں مانتے تو ہم بھی نہیں مانتے تمہیں شاید زندگی سے اتنا پیار نہ ہو جتنا مسلمان کو جنت اور سے پیار ہوتا ہے کیونکہ اسے اپنے رب سے ملاقات کی ایک حقیقت نظر آتی ہے اگر تم اپنے عہدوں کی ماں پہ پابند نہیں ہو تو کوئی پرواہ نہیں مسلمان کو بھی کوئی اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہاتھ کا اگلا مقصد یہ ہے اور کتنا خوبصورت دین ہے جسیا کافر دے دے اس کے ساتھ لڑائی نہیں ہوگی پرانے مشین میں اللہ سے جلال فرماتے ہیں دیندین القی مین اللہ دینو تن کی در حایوں کو جسوں یہ کہتا ہے پہلے ان کو دین کی دعوت دو اگر کافر دین کی دعوت کو مان لے تو لڑائی کی ضرورت نہیں پھر اس سے کہے کہ تم باز آ جاؤ تم ججیا دے دو اور تم سے لڑائی نہیں تم نتحی قبول کر لو مسلمانوں کی اگر وہ متحقی قبول نہیں کرتے اور ججیا بھی نہیں دیتے کہا پھر ان سے قتال کرو قتال کرتے وقت بھی بچوں کو نہ مارنا عورتوں کو نہ مارنا کوڑوں کو نہ مارنا جو سلنڈر کر جائے ہتھیار پھینک دے تو میں اس کو بھی قتل نہیں کرنا اسلام تو اللہ حضر جلال کے دین کو غالب کرنے کی بات کرتا ہے ظلم کی بات نہیں کرتا یہ ڈس انفارمیشن ہے مسلمانوں کے بارے میں کہ جو کہتے ہیں کافر تو کافر آج ان سے متاثر ہونے والے بھی کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی ہے مسلمانوں کی شیزا اسلام بھی دہشت گردی سے بری ہے مسلمان بھی دہشت گردی سے بری ہے اس شخص کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہوگا اپنے اسلام کا جائزہ لینا ہوگا جو لڑائی فساد اور دہشت گردی کو پسند کرتا ہے اسلام تو امن کی دعوت دیتا ہے لیکن اگر کسی کے دماغ میں خناس آ جائے تو اس کے خناس کو نکالنے کے طریقے بھی بتاتا ہے اس لیے اسلام کہتا ہے اگر ایک گروہ جہاد کی بات کرتا ہے اور اس کی تیاری کرتا ہے باقی لوگ گار نہیں ہوں گے پرانی مجید کا فرمان سنیے کا سوام کلوں کا تیم کو قَوْمَ الدِّينِ وَلِيُنْذِرَ قَوْمَهُمْ إِذَا وَجَعُوا إِلَيْهِ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْتَظِرُوا كَافِرًا یہ نہیں کہ سارے کے سارے ہی اس میدان کے لیے نکل جائیں اس میدان میں سارے کب نکلتے ہیں اس کے تین حالات ہیں وہ میں بھی بیان کیے دیتا ہوں فرمایا یہ نہیں کہ سارے کے سارے نکلے بلکہ کیسا ایسا گروہ ہونا چاہیے جو دین کی فقاحت اور سمجھ اور بصیرت اور حراست کو حاصل کرے اور اس سمجھ کو حاصل کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو اپنے اپنے علاقوں کو لوٹ کے جائیں یوں ذرو اپنی قوم کو رشتے داروں کو اپنے قبیلے اور عشیرے کو ڈرائیں اللہ يحذرون یہ ضرور شاید کس کی سمجھ کو سننے کے بعد جو پڑھنے والے سیکھنے والے دعوت کے میدان میں نکلنے والے تعلیم و تربیت اور تزکیہ کرنے والوں کی محنتوں کوششوں اور کابشوں کے نتیجے میں اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے اللہ کی قربت اور اللہ کا تقرر ان کو نصیب ہو جائے سب کو نہیں ایک جماعت کو تعلیم کلیے بھی خاص ہونا چاہیے اس لیے اسلام کا نظام کتنا بیارہ ہے کچھ سیکھنے والے بنیں کچھ اس کی تیاری کریں کچھ تیارت کریں کچھ دیگر زندگی کے عامال کا اختیار کریں یہ ساری کی ساری چیزیں جمع ہوں تو ایک اسلام بنگا ہے لیکن تین حالات ایسے ہیں کہ کوئی پیچھے نہیں رہ سکتا جس کو جہاد فرض عائن کہتے ہیں ہر شخص پر فرض ہو جاتا ہے کب؟ تم اجس تم پھرو امام میں وقت کہہ دیتا ہے آ جاؤ اسلام کو ضرورت ہے تمہاری پھر ہر ایک کو نکلنا ہے حدیث یہ کہتی ہے جب تمہیں نکلنے کی بات کہی جائے تو نکلو لیکن کہے کون حق میں وقت اور قرآن کہنا ہے یا تم گی تم خیا جنیا پھر دنیا جل پھر وہ مینو جب تمہیں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو, تو بوجل بن کی زمین پہ کیوں بیٹھ جاتے ہو دنیا کی زندگانی سی راضی ہوگی اور تمہیں آفت کی کوئی تڑپ نہیں ہے یاد رکھنا آفت کے مقابلے میں دنیا کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے جب حق میں وقت کہتا ہے امام المسلمین جب کہتا ہے اور اسلام کی ضرورت ہے کلیمت اللہ کلی نکلنا ہے ہر ایک میں جہاد فرض ہو جاتا ہے پھر کوئی پیچھے نہیں رہتا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پہ صحابہ کا حکم دیا سارے ہی نکلے تھے جو نہیں جو نہیں جا سکے قرآن نے ان کا قصہ بیان کر دیا اسرا وہ موقع اس وقت بھی جہاد پر سے ہوتا ہے جب دشمن لنترانیاں کرتا ہے سرحدوں پہ چڑھ دوڑتا ہے اور اپنی آنکھیں دکھاتا ہے ایسی آنکھ کو نکالنے کے لیے اور یہ قدم توڑنے کے لیے کہ مسلمانوں کی حرمتوں کو پوال کرنے کی جرت کو ہق میں دلانے کے لیے پھر بھی سب پہ فرض ہو جاتا ہے کہ اب کوئی پیچھے نہیں رہے گا قرآن کہتا ہے يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين ينونكم من الكفار وليجدوا فيكم غرضا وعدموا ایمان کا دعوی کرنے والوں وہ لوگ جو تمہارے سرحدوں پہ چڑھ دوڑیں اور تمہیں میز و نبوب کرنے کے لیے ناکام خواہش اور تمنا لے کے آئے ہیں وَلْ ان کو نرمی نہ دکھاؤ ان کو پھر آڑے ہاتھو پتہ ان کو چل جائے کہ اسلام کی طاقت اور مسلمان کے اندر جرت و بہادری کیسی ہوتی ہے تیسرا وہ موقع جب جہاد بھر ذائب ہوتا ہے ادھر مسلمانوں کی صفح ہیں دوسری طرف کافروں کی صفحے ہیں پھر وہاں بھی دوڑ کے نہیں جائے گا وہاں پھر ہر ایک کو ڈٹنا ہوگا اور اپنی جرت کے کرشتے دکھانے ہوں گے اور وہ بھی اللہ کی رحمت اور توفیق کے ساتھ قرآن اسی بات کو بیان کرتا ہے یا اذا لقيتم الَّذین كفروا زحفا فلا وتوهلوهم الأدبار ومن يوهلهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيسا أو متحيسا إلى فئة بقدبا ایمان کا داوا کرنے والو جب تم کافروں سے ملو اور سفی بن جائے مد ہو جاؤ تو پھر تمہیں وہاں دوڑنا نہیں پزنی نہیں دکھانی اور یاد رکھنا جو میدان چھوڑ کے بھاگ گیا وہ ایسا شخص ہے فقط گا وہ اللہ کے غذب کے ساتھ دوڑے گا یہ بزدل انسان پھر اللہ کے غزب کا مستحق بنے گا اور ایسا انسان وہ نہ ہوا وہ جہنم اس کا ٹھکانا جہنم ہے و اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ جہاں اس کام کی عظمت کو بیان کیا وہاں اس کے اصول و ضوابط کو بھی بیان کیا جہاں بنیادی طور پہ تیرہ مراتب ہیں مسلمانوں کو تین اصول زندگی میں نہیں بھولنے چاہیے اور یہ وہ تین اصول ہیں جس کی روشنی میں انسان کو پریشانی نہیں آتی سب سے پہلا اصول زندگی کے کوئی بھی عمل جب تک کتاب و سنت کی روشنی میں نہیں کرتا وہ کبھی فتنے سے نہیں بچ سکتا اصل دین وہ ہے جو قرآن میں آیا اصل دین وہ ہے جو محمد مصطفیٰ کے فرمان اور عمل میں آیا جب تک اس کی چھاپ نہیں ہوتی وہ عمل کبھی بھی اللہ کے ہاں قابل قبول میں ہوتا دوسرا اصول یاد رکھنے والا ہے کہ جو اسلام کے اصول و ضوابط ہیں جو اسلام کے اصول و ضوابط اور آداب ہے ان کو جب تک ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا اچھے سے اچھا کام بھی بدنما بن جاتا ہے تیسرا کام جب تک انسان کے اندر بصیرت نہیں ہے اور اسلام کی تمام روشنیوں سے اپنے آپ کو منور نہیں کرتا اور اسلام کی جامعیت اور اکملیت کو سمجھتا نہیں اس وقت تک یہ وہ کسی فتنے سے نہیں بچ سکتا اسلام کے بنیادی طور پہ تیرہ مراتب ہے تیرہ مراتب کیسے ہیں آج جب بھی جہاد کا نام لیا جاتا ہے اس سے لڑائی مراد لی جاتی ہے جہاد جوہد سے ہے اس کا مطلب کوشش کرنا بھی ہے اس کا مطلب کابش کرنا بھی ہے اس کا مطلب لڑائی کرنا بھی ہے مفت اس کے معانی ہے کسی بھی معنی کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے جہاد انسان چار قسم کا اپنے نفس سے کرتا ہے یہ پہلے چار مراتب ہے جہاد سیکھنا جہاد ہے وہ اللہ دے جو سیکھتا ہے اس کے عمل کرنا جہاد ہے وہی بھی وہ سی اس دین کی طرف دعوت دینا جہاد ہے اور چوتھا وہ دعوت کے میدان میں علم سیکھنے عمل کرنے میں کوئی مشقت آئے مصیبت آئے اس میں صبر کرنا جہاد ہے یہ چار پہلے مراکب ہیں اس بچارے کو نماز پڑھنی نہیں آتی وہ دنیا کافر کو کیا سکھائے گا جس کو پتہ نہیں رب ہے کون جو شریعت کو جانتا نہیں جو توحید کو پہچانتا نہیں وہ کافر کو کیا بتائے گا اسی لیے تو اللہ کے رسول انا انا ہم مشرقوں سے مدد نہیں لیں گے جب ایک شخصات کہتا ہے اور وہ تھا بہادر میں آپ کے ساتھ آپ کی حمایت پہ لڑنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا نہیں پہلے مسلمان ہو جاؤ سنت واطر لڑائی پھر کرنا پہلے مسلمان تو ہو جاؤ کافر اس کی لڑائی اس لیے ہوتی ہے وہ رب کے بن جائیں ان کے ساتھ ذاتی ہماری کیا بات ہے یہ ذاتی بنتی اس وقت ہے جب وہ رب کے مخالف ہوتے ہیں جب وہ دین کے مخالف ہوتے ہیں یہ چار بنیادی درجے ہیں دو درجے شیطان کے ساتھ جہاد کے ہیں الجہاد الدی شیفان الجین شیفان من وہ شکوق شیتان کے ساتھ دل کے ساتھ جہاد کرنا پڑتا ہے دل میں جو دین کے بارے میں شک کو شبہ ڈالتا ہے شیتان اس کو کورید کے نکال دینا آج ہی دل دور آ گیا ملحد لوگ کتنے ہو گئے بڑی بڑی دانش گاہیں اللہ ان کی حفاظت برمائے اور یہاں دانش کی باتیں بتانے والوں کو اللہ سلامت رکھے آج کہنے والے کہنا شروع ہو گئے آئی ایم ایچ مسلم میں تھا مسلمان اب میں مطمئن نہیں رہا ایسے منہد لوگ کب پیدا ہوئے جب انہوں نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد نہیں کیا شیطان کے ڈالے ہوئے شروع کو شبہ کو جھٹکا نہیں ٹریب میں آ گئے وہ شیطانی ٹریپ میں کب آئے جب انہوں نے ان باتوں کا علم حاصل نہیں کیا چٹا مرتبہ جہاد کا یہ ہے کہ شیطان کے ساتھ کس طرح جہاد ہو جو شیطان دل میں شہوت پیدا کرتا ہے غلط اور خاص ارادے پیدا کرتا ہے ان کو توڑنا ان شہوتوں کو مٹانا یہ چھٹا درجہ ہے جہاد کا پھر اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رھا بینکم منکر فلیغیرہ بیدیہ جو برائی کو دیکھ کے ہاتھ سے روکے پھر لم یستعف فی لسانی جو ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے تو لم یستعف فی قلبی جو زبان سے بھی نہیں روک سکتا وہ دل سے برا جانے یہ تین درجے کب ہوتے ہیں برائی کو دیکھ کر نفاق کے خلاف بدعت کے خلاف لیکن ہاتھ سے کون روکے گا شخص نہیں سمجھیے یہاں وائلنس کیا ہے معاشرے میں جب تک ان نہیں کوئی کام صحیح نہیں ہوگا ہاتھ سے وہ روکے جس کے ہاتھ میں قانون ہے اگر ہر بندہ ہی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا فسادی بن جائے گا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا حکومت کا کام ہے حدود کا نباس کرے حکومت کی ذمہ داری ہے تشاث دلائے حکومت کی ذمہ داری ہے اب لوگ انصاف دلائے اگر ہر بندہ ہی اپنے ہاتھ میں قانون کو لے لے گا فساد مچے گا لڑائیاں ہوں گی اور پھر خانہ جنگی ہوگی اسلام اس کو پسند نہیں کرتا اگر قانون میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں زبان سے روکے زبان سے کام روکے گا جس کے اندر روکنے کی صلاحیت ہے جو رہنمائی صحیح دے سکتا ہے وہ کون ہیں صرف علماء ہیں جن کے پاس علم ہے معرفت ہے ادراک ہے پہچان ہے دلائل ہیں وہ آرگیو کر سکتے ہیں اینکر کے کام نہیں کریں گے جن کو پتہ نہیں نماز کا ترجمہ کیا ہے جن کو پتہ نہیں استخارہ کیسے کرتے ہیں یہ ان کا کام ہے علماء رہنمائی دیں عام آن انسان اٹھ کے اس درجے پہ آئے گا بتوا دے گا فساد پھر بھی ہو جائے گا اگر زبان سے روک نہیں سکتے تو دل سے برا جانے کون جس شخص کے پاس علم نہیں جس شخص کے پاس حکومت نہیں اچھا دل سے برا جاننے سے فائدہ کیا ہوگا اللہ کے رسول میں فرمایا میرا دل ابھی اب زمین میں اگر برائی ہو کراچی میں ایک ظلم ہوا ایک برائی ہوئی جہاں بیٹھے میں اور آپ کہتے ہیں بہت برا نہمن کہا اجر اتنا ہی ملے گا مجھے اور آپ کو یہاں بیٹھے جتنا برائی کو ختم کرنے والوں کو اور اگر پشاور میں ایک گناہ ہوا ایک زیادتی ہوئی اللہ نہ کرے کسی مسلمان نے یہاں بیٹھے کہہ دیا اچھا ہوا کمن نا کمن اس کو گناہ بھی اتنا ہی ملے گا جتنا برائی کرنے والے کو چار درجے ان نو کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا شاہید مشرقی نبی السینتی کم وہ اموالی وہ مشرقوں سے جہاد کرو زبان کے ساتھ یعنی ابھی دلائل پیش کرو مال کے ساتھ اپنے نفس کے ساتھ اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ یہ تیرواں درجہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس لیے قیم لکھتے ہیں اللہ کے رسول نے تیرہ کے تیرہ مراتب کا جہاد کیا ہے تین بھی سیکھیے علم بھی سیکھیے اور ان حقائق کو سمجھیے رب اللہ نے دین کی صحیح فہم آتا فرمائے جہاد جو اسلام کی گہان کا نام ہے جنت کا دروازہ ہے جو اس کی تمنا بھی دل میں نہیں کرتا وہ مر جاتا ہے تو نفاق کی موت مرے سوریہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آمال کیسے بتائے ہیں جو انسان جہاد نہیں کر سکتا یعنی فرض آئین کے ابھی حالات نہ ہوں تو جس حالت میں بھی ہے وہ جہاد کا اجر ضرور لے سکتا ہے کہ مسلمان اس کے دل میں تمنا تو ہونی چاہیے سب سے پہلا طریقہ جس کی ہم وہ اجر پا سکتے ہیں اللہ کی حصول میں فرمایا میں جے حفی مسجد حضرت جو مسجد نبی میں یعنی میری مسجد میں آئے لا اللہ آکے اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے کچھ سیکھنا ہے یا سکھانا ہے اجر اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا مجاہد کو ملے علی الدی نے سوال کیا عبداللہ ابن عباس جہاد کے بارے میں بتائیے عبداللہ اللہ عباس فرمانے لگے ہوا خوں میں اس سے بہتر بات نہ آپ کو بتاؤں کہا بتائیے تو انہوں نے کہا کہ جی اے مسجد تم مسجد میں آؤ جی مسجدا مسجد میں آ جاؤ القرآن سنت مسجد میں آ کے قرآن سیکھو دین کی فقاہت اور سمجھ حاصل کرو سنت اور اللہ کے رسول کے طریقے سیکھو یہ تمہیں اتنا ہی اجر دلوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کل بی سبیل اللہ مساکین کے بارے میں کوشش کرنے والا بے بغان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرنے والا صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے اجر اتنا ہی ہوگا جتنا ایک مجاہد کو اجر ملتا ہے اور آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا وَكَلْقَائِمِ اللَّذِي لَا يَتْتُرْ وَكَصَّائِمِ اللَّذِي لَا يُتْتِرْ یہ ایسا انسان ہے جو مسکینوں کا خیال کرتا ہے اور بے وگان ایسی عورتوں کا خیال کرتا ہے جن کے خامل سر پہ نہیں ہیں اور بچوں کی پروشن کی کندوں پہ آن پڑی ہے جس نے ساری زندگی روزہ رکھا کبھی ناغا نہیں کیا ساری زندگی تحجد پڑی کبھی سویا نہیں تیسرا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ، اللہ، حتى يرجع الى ایک بندے کو اللہ نے یہ سوچ دی فلاں لوگوں کی ضرورت ہے میں ان کے صدقات اکٹھے کرتا ہوں جب وہ گھر سے نکلتا ہے اور جب تک گھر واپس نہیں آ جاتا اجر اس کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا مجاہد کو ملتا ہے چوتھا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فهو في سبھی الله اگر کوئی مسلمان ہے سچ بولتا ہے تجارت کرتا ہے نکلتا ہے حلال لکم کمانے کے لیے یہ اللہ کی را میں اپنے بچوں کے لیے اور جو والدین کے لیے حلال توشہ دینے کے نکلتا ہے کون سا شخص اتیاجر المسلم الصدوق تاجر ہے ہے مسلمان سچ بولتا ہے امانت دار ہے یوم ایک تو یہ اللہ قیلہ میں نکلا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر دوسرا قیامت قدم رب تعالیٰ اس کو نبیوں کے ساتھ نصیب فرمائے آخری بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الا ادلکم الا انبیئکم میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دیدوں کس بات کی خبر الا انبیئکم بخیر اعمالکم سب سے بہترین عمل کے بارے بخیر اعمالکم وازکاہا عند ملیککم سب سے پاکیزہ عمل جو تمہارے رنگ کے پاس وہاں درجات اور تمہارے عمل پاکیزہ عمل درجے بلند ہوں گے وہ خیر من انسان کی دہری والی تم سونا اور چاندی ہاتھ بھر بھر کے تم خرچ کرو اس سے بھی بہتر وہ خیر انتہا اور اس سے بھی بہتر کہ تم جہاد کرو تم کافروں کو مار دو وہ تمہیں شہید کر دے بہترین عمل پقیزہ عمل اور درجات کی بلندی کب سونے اور چاندنی کے صدقے سے بھی بہتر اور جہاد سے بھی افضل ذکر اللہ اللہ کے ذکر کو اپنا معمول بنا لو تالا سے دعا ہے اللہ سے جلال کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق تھا فرمائے اور مسلمانوں کو عظمت نصیب فرمائے اور جو مسلمان مظلوم ہیں رکھ جگہ ان کی نسرتوں و مدد فرمائے اللہ جلال امت اسلامیہ کو اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے الہ عالم مسلمانوں کو قوت نصیب فرما وطن عزیز میں رہنے والوں کو امن نصیب فرما من ہر قسم کے ظلم اور لڑائی اور فساد سن کو بچا یہ بالکل اپنے بی میں کلیئر ہو جائے کہ مسلمان ہے اور مسلمان فساد کو پسند نہیں کرتا اور اس بات میں بھی کلیئر ہو جائیں کہ کافر جب لفطرانیاں کرتا ہے تو پھر اس کو سبق سکھانا بھی مسلمانوں کا ہی کام ہے اللہ حضر جلال ہماری افواج کی بھی حفاظت فرمائے اور اللہ حضر جلال ان لوگوں کی حفاظت فرمائے جو ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں اللہ حاض جلال ان کی نصرت فرشتوں کے ذریعے فرمائے اور کافر کو نیست و نابود فرمائے اور جس طرح اللہ تیرے کر میں جمع ہے جنت میں ہم سب کو جمع فرما دے وہ آخر جاگوانا